الحمد اللہ الرحمن الصلاة والسلام يا رسول اللہ وعلی يا حبیب اللہ يا نبی اللہ وعلی نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کرتا ہے صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محبت ایک معمول بنا لیں پریکٹس بنا لیں اور اس میں بچوں کی بھی عادت بنائیے اگر مدنی منی یا مدنی منیا بچے اور بچیاں اگر مجھے سن رہے ہیں تو بچوں آپ کی بھی میں توجہ چاہوں گا اور والدین کی بھی توجہ چاہوں گا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یعنی 33 ٹائم سبحان اللہ اور وہ ہا اور ہا کا فرق میں یہاں واضح کر یہ تصویر فاطمہ کے لاتی ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ یعنی 33 ٹائم اور تھرٹی تھری ٹائم اللہ اکبر تو یہ ایک تصویر ہو جاتی ہے یہ پڑھ لیا کریں اور ہاتھ میں جیسے تصویر ہو یا چھوٹا سا کاؤنٹر لے رہے ہیں کوئی بھی تو اس میں کم از کم سو مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں بہت کم وقت میں آپ سو دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد, اللہ علی محمد شریف ہے علیکہ یا رسول اللہ السلّۃ وسلم یا رسول اللہ درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک ہے درود ابراہیمی بھی درود پاک ہے تو یوں بہت سارے درود رضبیہ بھی درود پاک ہے لیکن چند ایک مختصر درود پاک آپ کو بیان کیے تو آپ غور کیجئے کہ اس سے اتنی آپ کو اللہ نے چاہ تو برکت نصیب ہوں گی اسی طرح جو امیر سنت کے مرید یا طالب ہیں ان سے میری مد لیل جا ہے کہ ایک زبردست وظیفہ ہے شجرہ شریف کے اندر کئی ہمارے اسلائی بھائی ہیں جو اس سے غافل ہوتے نظر آتے ہیں وہ ہے فجر کے بعد سو بار پڑھنا یا عزیز ہو یا اللہ ہو عین سے ہے ع نہیں یا عزیز نہیں پڑھے یا عزیزو، ار ار میں نے پہلے کر دی عین یہاں سے نکلتا ہے ٹھیک ہے یا عزیز یا اللہ یہ دیکھیں دیکھیے ادائیگی کیونکہ ہم ہمارا سلسلہ یہی ہے کہ ہم اپنی قرآن کریم کو درست سمجھنے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو درست پڑھنے کے حوالے سے بھی ہماری اس میں مشق کچھ نہ کچھ کوشش جاری رہتی ہے فجر کے بعد آپ نے یہ پڑھا زہر کے بعد ہے یا کریم یا اللہ ہو مین پر بھی پیش ہے اور اللہ ہو ہا پش ہو یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ ٹھیک ہے اسی طرح جب اکثر پڑھ لیں گے یا جبارو یا اللہ یا جبارو یا اللہ ٹھیک ہے اسی طرح جب مغرب پڑھ لیں گے یا ستارو یا اللہ ہو یا ستارو را پیش ہا پش ہو یا ستارو یا اللہ ہو ٹھیک ہے راہ پر بھی پیش ہے ہا پر بھی پیش ہے پھر جب آپ عشاء پڑھ لیں یا غفارو یا اللہ یا غفارو یا اللہ تو یہ پانچ تصبی ہاتھ ہیں جو شجرہ شریف میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ ایک مرتبہ اس کا معمول بنا کر دیکھیے لاکھوں لاکھ امیر سنت کے مرید بھی ہیں طالب بھی ہیں اور شجرہ شریف کا یہ زبردست ورد ہے پورا شجرہ شریف میں کئی و وظائف ہیں اللہ کرے کہ یہ لینے اور پڑھنے کے ہمیں شاید نصیب ہو لیکن جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کئی دنیا اور آخرت کی مشکلات کا اس میں انشاءاللہ کو حل ملے گا جو میں نے آپ کو تو یہ آپ بھی کریں اس میں اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا ویسے ہی ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے آپ ٹیلی فون کالز اپنی کچھ لمیٹڈ کریں اس پر جو ٹاکنگ آورس ہیں جو آپ کی جو گفتگو کا جو ڈیوریشن ہے اس کو تھوڑا سا محدود کریں بہت سارے ایسے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے اس کو محدود کریں اور تصبیح کی طرف آئیں تصبی کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے ایک تو جان و مال کی حفاظت بھی دیتی ہے ایک روحانیت اور عبادت پر آپ کو قوت ملے گی قلب کی صفائی ہوتی ہے بڑی مدد ملتی ہے بڑے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اب ڈاکٹر اگر آپ کو مسلسل دوائیوں کا کہے کہ آپ کو طبیعت صحیح ہو جائے گی تو ڈیفینیٹ آپ دوائیوں کو بھی توجہ دیتے ہیں تو یہ ایک روحانی علاج ہوتے ہیں جس پر آپ توجہ دیں اور بچوں کی بھی عادت بنے اگر یہ بچے سن رہے ہیں مدمو مدی منیوں سن رہے ہو نا بیٹا نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ پڑھیں بار بار کہنا بھی نہ پڑے کہ نماز پڑھو بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو نہیں نماز پابندی کے ساتھ پانچوں وقت پڑھیں بلکہ خود آ کر کہیں امی الحمدللہ میں نے نماز پڑھے پوری نماز پڑھیں جلد بازی میں بھی اتنی نہ پڑھیں اچھی نماز پڑھیں ٹھیر ٹھیر کے نماز پڑھیں اور نماز پوری پڑھیں جو فرض سے پہلے سنتیں ہیں وہ بھی پڑھیں فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں بیٹا وہ بھی پڑھیں تاکہ ہماری عادت ہو اور پھر نماز پڑھ کر آپ جا کر اپنے گھر والوں کو ابو کو امی کو بتائیں کہ الحمد للہ میرے نماز پڑھ لی ہے آپ کریں گے ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو اور برکت الطا فرمائیں تو والدین بھی اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں اور نماز کے بعد یہ و وظائف کی بھی آہستہ آہستہ ان کی عادت بنائیں آپ کے ہاتھ میں تصویر ہوگی آپ جو پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے بچے پڑھیں گے امی اگر قرآن کریم کھول کر بیٹھے گی میری اسلامی بہنوں سے بدنیل دی جائے کہ اپنے بچوں کے آگے قرآن کریم کھولیں اور کھول کر بیٹھ کر پڑھیں اللہ درست پڑھنا نصیب کرے ایک تعداد اسلامی بہنوں کی شاید وہ قرآن کریم بھی نہیں کھولتی ہوگی قرآن کریم کھولے تو صحیح اس کو پڑھیں تو صحیح تلاوت تو کریں اس سے آپ کو بھی برکت ملے گی اور آپ کی اولاد دیکھے گی کہ ہماری امی قرآن کریم پڑھتی ہے قرآن کریم کے بڑی برکتیں ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں اللہ تبارک وطلا ہمیں اپنے پاکیزہ کلام سے محبت عطا فرمائے اور اس کی تلاوت کرتے رہنے کے توفیق عطا فرمائے آپ کی کالس بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی میں نے کہا کہ ایک, ایک فیملی ڈسکشن ہے اور آپ بیٹھے بھی ہی ہوتے ہیں دیکھ وہ سن رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اطلاع ملتی ہے کہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس سلسلے کو دیکھتے ہیں الحمد للہ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہی میں فرماتا ہے تو فائدہ دیتا ہے اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ فوائد نظر آتے ہیں دیکھنے والے سننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں ایسا نہیں کہ ہر کوئی دیکھتا سنتا سمجھتا نہیں ہے ماننے والے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ در شریف آپ پڑھیں گے مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا کیا جب آپ پڑھیں تو میرے نام آیا والے بھی کچھ آ جائے اس سال ثواب بھی کر دیا کیجئے گا نیکیاں ہیں نہیں عجیب حال ہے گناہ کا کوئی میرا بھی بھلا ہوتا رہے گا اور میرا بھی بیرا پار ہو جائے گا آپ کا بھی بیرا پار ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کا دنیا اور آخرت نے بیرا پار کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد علامہ عبد عبدالحیان عمدالسی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ولید بن مغیرہ یہ بنو مخزوم سے نے بنو مخزوم سے کہا میں نے ابھی ابھی محمد یعنی ہمارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ جن کا اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے اور سمندروں کی روانی ہے اس کی بلندی فمراور ہے اور اس کی گہرائی چشموں کا منبع ہے یہ کلام سب کلاموں پر فائق ہے اور غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اس کے باوجود نفسانیت اور حسد سے مغلوب ہو کر اس نے جو کچھ کہا وہ یہ کہا کہ پس اس نے کہا قرآن پاک نے اس کا اس کال کو اس کی بات کو نقل کیا کہ یہ وہی جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے یہ محض بشری کا قول ہے یعنی بشر کا قول ہے کفار کی ایک یہ بھی مضمون عادت تھی کہ انہوں نے قرآن کریم کو خالق کے کائنات کا کلام مانا ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے یہ بشر کا کلام ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے یہ جادو ہے وغیرہ وغیرہ بڑے اعتراض کیے انہوں نے قرآن کریم نے ان کے اعتراضات کو بھی نقل کیا ہے کہ ان کے اعتراضات کیا کیا تھے اور سب سے پہلے آپ کو میں مکہ کے جو اعتراضات تھے اور اس پر جو قرآن کریم نے جو بات کی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سناتے ہیں آئیے دیکھیے ان کے یہ بھی ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے میں نے آپ کو کیا عرض کی تھی قرآن کریم میں بڑے مضامین ہیں بڑے ٹاپکس ہیں بہت خوبصورت کا نام ہے اس کو پڑھتے رہیں بڑی روانی ہے اس کے اندر بڑی روانی ہے قرآن کریم کے اندر آپ پڑھتے تو رہیں جنت کی باتیں آئیں گی ایمان والوں کی باتیں آئیں گی ایمان والوں کے انعامات کا ذکر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کفار کا بیان آ جائے گا کہ کفار ہوں گے تو یہ ہوگا کافر کے لیے یہ ہے کافر کے لیے یہ ہے منافقین کے لیے یہ ہے پھر کہیں کسی نبی کا واقعہ قرآن پاک بیان کرتا ہے پھر اس امبیہ کرام کے ساتھ جو جو کچھ ہوا پھر اس کے متعلق جو جو اسباق ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں پھر کوئی اور بات پھر خالی کے کائنات تخلیق کے کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس کو دیکھو تم اس کو دیکھو تم اس کو دیکھو یعنی دعوت دعوت تو دی جاتی ہے اور بہت کچھ قرآن کریم ہے جب پڑھے ہیں تو اتنے مضامین ہیں کہ مطلب آدمی اسے شیر ہو ہی نہیں سکتا لطف ấy لطف ہی لطف ہے قرآن کریم کی تلاوت میں اس لیے بار بار میں ارد کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کو ترجمے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ان شاء اللہ آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا لطف آئے گا سب سمجھ میں چیز آتی تو لطف آتا ہے نا آئیے کفار کے اعتراضات اور اس پر قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا وہ سنتے تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے یہ کتنا پیارا جواب ہے کہ اگر یہ غیر کا کلام ہوتا تو تم اس, اس میں اختلاف پاتے اور قرآن کریم کی آپ جب تلاوت کریں گے تو آپ کو کہیں بھی اختلاف نہیں ملے گا بڑی خوبصورت روانی ملے گی بہت پیارا انداز ملے گا ایک اور آگے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انالک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ روشن عربی زبان میں کہ یہ عرب کا کلام ہے اسے روح المین لے کر آئے آکا پر نازل ہوا عربی زبان میں ہے کتنے آپ قرآن کی زبانی تو دیکھے کتنا خوبصورت انداز ہے کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنی پیارے حروف کی کا انتخاب دیکھیے پھر ان تمام تر باتوں کے ساتھ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کفاروں کو ایک چیلنج کیا کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے یہ خالق کا کلام نہیں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے, یہ یوں ہے، اس پر جو اعتراض کرتے ہو تو چلو ٹھیک ہے اس کی مثل ایک صورت ہی لیا ہونے کریم کے مسلسل چیلنجز آ رہے ہیں آئیے میں آپ کو پہلا چیلنج سناتا ہوں مسلی ولو كان دوں وہی رو تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئے تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو اب یہ دیکھیے تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن کی مانند لے آئے تو اس کا مثر نہ لا سکیں اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو سب مل کر بھی کوشش کرے تب بھی قرآن کریم کا مصر نہیں لا سکتے یہ تو ایک چیلنج ہے آئیے میں آپ کو دوسرا چیلنج بتاتا ہوں تم سی کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس صورتیں لے آؤ پہلے بیان کیا کہ اس کی مثل لے آؤ اب بیان کیا کہ دس صورتیں لے آؤ دس صورتیں لے آؤ یہ ایک دوسرا چیلنج آیا آگے سنیے کہ اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كنتم فِي رَيْبٍ تم سی رینسور دہدو نم سواد اور اگر تمہیں کچھ شکو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو قرآن کریم کا انداز دیکھیے قربان جاؤں پہلے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثل لے آؤ یعنی قرآن کی مثل لے آؤ پھر چیلنج کیا دس صورتیں لے آؤ اب چیلنج کیا کہ ایک صورت لے آؤ تم سب مل کر ان کی مدد کر لو لے آؤ اگر تم سچے ہو تو ایک اور چیلنج آئیے الرحمن الرحیم روح روحی فل تری سنو سواد تو اس جیسی ایک بات تو لے آئے اگر سچے ہیں بی حدیث مثلی لی کتنی خوبصورت بات ہے یہ جیسی ایک بات لے آئے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا دنیا کی ترقی آپ کے سامنے ہے ایجادات آپ کے سامنے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا لوگوں کے دماغ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ٹیکنالوجی کہاں کے کہاں پہنچ گئی لیکن قرآن کریم کا یہ چیلنج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک اپنی جگہ پر موجود ہے کچھ بھی نہیں ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے یہ خالق کا کلام ہے یہ آج تک روشن معجوزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موجود ہے کہ اس جیسا کچھ بھی نہیں لا سکے نہ لا سکیں گے علامہ تبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف مواعظ یعنی نصیحتیں بیان کی ہیں اور زبور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و فنا ہے اور انجین میں صرف مثالیں بیان کی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی والی وسلم جو کتاب نازل کی ہے اس میں مواعث یعنی بیان حمد و فنا تمثیلات مثالیں بھی ہیں اور وہ تمام خصوصیاتیں جو کتب سابقہ میں تھیں اور ان میں جو قرآن مجید ایسے اصول اور احکام بیان کیے جا رہے ہیں جو عہد رسالت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانی جو نسلیں ہیں ان کے لیے جو نظام حیات ہے اس کے لیے کافی ہے کیونکہ آپ کو تو اسی کتاب میں آنی نا یہ قرآن کریم کی وسعت بیان کی جا رہی ہے کہ جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعد رکھی ہے اس میں ایسے احکام ہیں اس میں ایسا انداز ہے کہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمام نسل انسانی کے لیے اس کائنات میں آنے والوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے یہ ہے قرآن کریم جس سے اگر کوئی رہنمائی لینا چاہے تو کیونکہ دور بدلتا رہے گا حالات بدلتے رہیں گے لیکن قرآن کریم میں رہنمائی کرنے والا معاملہ موجود ہے تو یہ قرآن عظیم قرآن کریم کا یہ زبردست معجزہ ہے اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے کہ یہ نہیں لا سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا یہ یعنی چیلنج ہے اس جیسے لے کر آؤ یہ ہے کیا اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے دیکھیں قرآن کریم کے آپ مضامین جس نظم اور عبارت میں بیان کیے گئے جس انداز سے بیان کیے گئے ان کے معجز انہیں اور انسان کی قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اسے اس لگایا جا سکتا ہے یعنی یہ, و... یہ ایسا کہ انسان نہیں کر سکتا یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے یہ نہیں کر سکتا اور اس کی بات اس طرح سمجھیے کہ ایک فصیح و بلی انسان بڑی مطلب کہ اس کی گفتگو زبردست ہے وہ اپنی مطلب اپنی زبان کا ماہر ہے ٹھیک ہے اہل زبان جس کو کہتے ہیں اور اہل زبان میں بھی ماہر ہو ایک خطبہ یا قصیدہ یا کوئی سی بات لکھتا ہے وہ اس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں لے آتا ہے پھر اس سے مسلسل غور کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ جو لکھتے ہیں ان کو بہت زبردست اس بات کا تجربہ ہوگا اچھا جب یہ غور کرتا ہے تو پھر کچھ کہتا ہے یار یہ ہٹا دو نہیں یہ ہٹا دو یہ ڈال دو یہ ہٹا دو یہ ڈال دو یہ ہٹا دو اچھا کئی جملے تبدیل کر دیتا ہے پھر مزید کچھ لکھتا ہے پھر کچھ بٹاتا ہے پھر کچھ لکھتا ہے پھر تسلی کرتا ہے پھر درست کرتا ہے پھر کچھ لکھتا ہے پھر کسی اور شخص کو دکھاتا ہے کہ یا ذرا تم دیکھ اس کو ہمارے پور کہتے ہیں یا ذرا آپ پڑھ لیجئے وہ جب پڑھتا ہے تو وہ اپنی اپنے مدد تجربات آزماتا ہے وہ اس میں سے کچھ دس باتیں نکال کر دیتا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے عموماً کہ یہ نکال دیں یہ ڈال دیں یہ نکال دیں یہ ڈال دیں اس کی جگہ یہ عبارت کر دیں اس کو یہاں لے لیں اس کو وہاں لے لیں اور اس پہ بڑے غور و فکر کر کے مسلسل تبدیلی کے تبدیلی کا سلسلہ جاری رہتا پھر بھی حتمی طور پر کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے کسی لفظ میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کوئی جملہ اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بالکل کامل اور اکمل کتاب ہے دنیا کا کو کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا جس کے بھی ہاتھ میں دے دیں گے وہ اس میں سے دس چیزیں نکال کر دے دے گا یہ ایک مطلب ایسی بات ہے کہ جو ہر آدمی شاید اس کو قبول کر لے گا کہ نہیں یار بات تو درست ہے بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی بڑی بڑی چیزیں لکھی لیکن لکھنے کے بعد آخر جب بھی چیک کریں گے اس میں کچھ نہ کچھ کچھ تو کچھ آپ کو تبدیلی کرنے کا ذہن بنے گا یا کسی ماہر کو مزید دیں گے وہ کہے گا یار اس کو ڈگال دو اس کو نکال دو اس کو ڈال دو اس کو ڈال دو, کو ڈگال دو. یہ قرآن کریم میں کسی ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہے تو تمام لغت عرب کو کے بعد بھی اس لفظ کا متبادل نہیں مل سکتا یہ ہے قرآن کا لفظ لگا دیں نہیں لگا سکتے وہی وہ, وہ لفظ اس کے لیے سب سے بہتر وہی وہ لفظ درست ہے اس کے علاوہ کوئی لفظ درست نہیں ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام کلام الہی جو ہمارا رب کا کلام ہے یہ سامنے والے کو آجیز کر دیتا ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں مطلب وہ, وہ نہیں کر سکتا اور انسان کی قدرت سے یہ بالکل باہر ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البی کلام پیش کیا کسی مکتب میں جیسے کہ ان کو پتا تو کفار کو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر کسی مکتب میں نہیں گئے کوئی ایسا آپ کی زندگی کا نظام کفار مکہ دیکھتے تھے کہ وہ چیز تھی نہیں اس کے بعد اتنا پیارا کلام جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان کریں الحمدللہ رب العالمین اب یہ لکھی ہوئی عبارت ہو کفار مکہ مطلب رات میں ہوں گے دبا کر بیٹھ جائیں اتنا عمدہ کلام اب یہ ساری باتیں نا جو اہل زبان جو اہل لغت ہے یہ میری بات کو شاید بہت اچھی طرح سمجھ بھی گے جو قران مجید کی آیاتوں کا جو تسلسل ہے جو لفظوں کا انتخاب ہے اور جو کچھ یہ چل رہی ہیں نا عبارتیں یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے ہے یعنی نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جب کلام پاک سناتے پھر خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم خود بر فصیح و بلیغ اپ کا کلام ہوا کرتا تھا عادت امام علی علیہ الصلوۃ لکھتے ہیں نا تیرے دبے لچے سہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے یہ انداز تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کلام پاک سناتے اور جب کوئی کسی سے قرآن کریم سنتا یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو کفا شکایت کرتے تھے کہ ان کا کلام سن کر ہمارے بچے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں ہماری عورتیں ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں وہ, وہ زبان سمجھتے تھے نا آپ نے ابھی سنا نا کہ قرآن کریم عربی زبان میں لیکن جبری امین علیہ السلام نازل ہوئے ہیں اور وہ اتنی فصی زبان اتنا فصیح انداز قرآن کریم کا اور اتنا خوبصورت اور اتنا شیریں انداز قرآن کریم کا کہ جب وہ بیان ہو بعد وقت ہوتا ہے اتنا شیریں ہمارے آپس کی بات اتنا شیریں اتنے خوبصورت کلام کو وہ اتنے خوبصورت انداز سے بول رہا ہوتا ہے کہ جی کرتا ہے یار بولتا چلا جائے یہ ہمارے آپس کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن کریم کو جو عربی لوگ سمجھتے تھے ان کی اپنی فساط تھی ان کی اپنی بلاغت بلاگت اور وہ اس وقت کے ماہر تھے ان چیزوں میں اس وقت ان چیزوں کے ماہر تھے یہ بڑے بڑے اشعار لکھ لکھ کر لگایا کرتے تھے اور داد وصول کیا کرتے تھے لوگ داد دیتے تھے اور اتنا زبردست تم نے کلام لکھا اتنی زبردست تم نے فساحت لکھی لوگ شمشیاں دیتے تھے اور کیا کلام لکھتا ہے کیا لفظ لے کر آتا ہے لیکن جب ان لوگوں نے ہی قرآن کریم سنا ان کی آنکھیں دنگ رہ گئی حسد اور بکس کے اندر یہ کہ اٹھے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے یہ فلاں کا کلام ہے یہ جادو ہے یہ شخر ہے اس طرح کی باتیں کرنے لگے اس پر قرآن پاک میں کسے کسے چلیں گے جائے یہ لے آؤ اس کی مثل لے آؤ اس جیسی دس سورتیں لے آؤ چلو جیسی ایک سورت لے آؤ ارے ایک حرفی لے آؤ ایک لفظی لے آؤ کچھ تو لے آؤ کچھ بھی نہیں لے سکیں نہیں لا سکتے یہ اس کی روانی کا اور اس کلام کا پاک پھر اس کلام کی خصوصیت یہ کہ اس کی روانی اور اس کی شیریں بیانی اور اس کا اثر اتنا زبردست کہ آپ دیکھیے کہ حضرت سعید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی صورت سنی سورت جو سورت آپ نے سنی تو یہ کلام کریم قرآن پاک کا اثر آپ کے دل میں کتنا اثر کر گیا اب سنتے چلے گئے حالانکہ کس قدر آپ اس وقت دشمن بنے ہوئے تھے اسلام و دین کے حوالے سے لیکن قرآن کریم کی شیری بیانی اس کا اس کی فساد اس کی بلاگت اس کا انداز بیان اتنا پر اثر کہ آپ دیکھتے رہے سنتے رہے اور سنتے سنتے جب اٹھے تو اٹھ کر سیدھے بار گئے رسالیہ صلی اللہ تعالیٰ والی وسلم میں حاضر ہوتے ہیں کلیمہ پڑھتے ہیں اور آکا کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں قرآن قرآن کریم سن سن کر کتنے, کتنے کفار کے واقعے ایسے ہیں کہ قرآن کریم سن کر بھاگ جاتے تھے یہ سننا نہیں اچھا ان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ سننے نہیں دینا یہ سننے سے بچاتے تھے بلکہ اگر کوئی بہت سمجھدار شخص شخصی جاتا تو اسے ہی کہا کرتے تھے دیکھو ان کا کلامہ سننا کلام سنو گے تو تم پھر, پھر ہمیں مت کہنا اور ایسے واقعے میں نے پڑھے ہیں کہ مطلب اس طرح بچ کر چلتے تھے کہ کلام پاک کی آواز ان کے کانوں میں نہ چلی جائے ایسے بچ کر چلتے تھے لیکن جب ایک بار چلی جاتی تھی بس یہ کے اٹھتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے استا ہے یہ قرآن کریم ہے جسے ہم پڑھتے نہیں ہیں اللہ کرے گا میں پڑھنا آ جائے اللہ کرے ہمیں سمجھ نہ آ جائے تو یہ سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت تو سنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورة حامیم سجدہ اس کی تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے تو اللہ کرے کہ یہ قرآن کریم کا یہ جو چلی یہ بھی مضمون میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ قرآن کریم کا یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا پیارا مضمون ہے جسے سمجھنے کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے بے انتہا حجت ہے اور یوں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو کئی ایسے مضامین آپ کو قرآن کریم میں نظر آئیں گے تو ان اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو جلا بخشیں گے آپ کی آنکھیں بے پڑیں گی اپنے رب کا کلام پڑھ کر اپنے رب کا کلام سن کر آپ کو سرور محسوس ہوگا اپنے رب کا کلام پڑھ کر اپنے رب کا کلام سن کر الحمدللہ بڑی برکت ہے اس کلام پاک میں نیت کریں پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اس کے مضامین کو سمجھنے کی آپ کنزول ایمان لے لیں گے نا قنز المان خزانہ عرفان یہ لے لیں ان شاء تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ہوگا اس کے آخر میں باقاعدہ ایک فہرست بنی ہوئی ہے اس کی فہرست آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے مضامین لکھے ہوئے ہیں ٹاپک لکھے ہوئے اس کے نیچے دیکھا اس مضمون سے متعلق کون کون سی آیات ہیں اس مضمون سے متعلق کون کون سی آیات ہیں آپ اس کے آپ جائیے آپ کو مزہ آ جائے گا یار بہت مزہ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے چند کالس لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد ماشاءاللہ ماشاء اللہ اللہ کو وطرۂ میں میرے رب کا کلام اپنی نورانیت اور روحانیت لوٹا رہا ہے اللہ تبارک تعالی اس کی برکتیں رحمتیں لوٹنے سمیٹنے کی توفیقت فرمائے قبر و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے عمران بھائی ماشاءاللہ اللہ میرے رب کے کلام کی ایسی پیاری نیکی کی دعوت دی گئی ہے الحمد جب صبح روزہ رکھ کے نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کے دوران قرآن کی تلاوت ایسی نورانیت روحانیت دیتی ہے کہ سارا دن روزے کی کیفیت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھوک پیاس گرمی اس طرح کے معامل الحمدللہ للہ ایسی اس کی ماشاء اللہ برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اسلامی بھائی بہن کو قرآن سے محبت قرآن کی تلاوت اور اس کو ماحق سمجھنے کی توفیق توفیقت فرمائے ہے مرا قرآن کی تلاوت سے متعلق ایک سوال ایسا کرنا تھا اگر جوتے وغیرہ یا بوٹ وغیرہ پہنے ہوں اور آپ کے پاس قرآن پاک ہو موبائل کی صورت میں یا کتابی شکل میں تو کیا ایسے قرآن پڑھ سکتے ہیں کوئی اس میں حج یا بے ادبی کا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے اس کے بارے میں ذرا مدنی فول ارشاد فرما دیجیے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ صد کرو مرحبہ صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت اور پھر پورے روز اس, کی اس کا لطف و سرور اللہ اور برکت عطا فرمائے مسئلہ یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی کے ادب اور بے ادبی کا تعلق یہ عرف اور عادت سے ہے ہر ملک قوم کے اپنے اپنے عرف اور عادات ہوتے ہیں جہاں اس طرح کا معاملہ بے ادبی کہلاتا ہوگا وہاں بے ادبی کہلائے گا جہاں بے ادبی نہیں کہلاتا ہوگا وہاں, وہاں بے ادبی نہیں کہلائے گا تو اب یہ دیکھ لیجیے کہ عرف و عادت کیا ہے ہمارے یہاں تو اس کے مطابق یہ ہوتا ہے یہ ادب کے معاملے میں ادب بے ادبی کے معاملے میں نے آپ کے ساتھ اصول بیان کر دیا کہ اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے کہ جو وہاں پر چال چلن کیسا ہے لوگوں کی عادت اور اتوار کیسے ہیں اس کے مطابق ہی اس پر حکم یا اس پر کوئی کلام کیا جا سکے گا کال چلائیے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام مانیہ ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں میں روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھتی ہوں اور تصبیہ فاطمہ بھی پڑھتی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کتنی جگہ کتنی پیاری منی مدنی منی نے یہ اپنی میٹھی میٹھی آواز بتائی تو جتنی بھی مدنی منی اور مدنی منع ہیں کیا یہ قرآن کریم کی تلاوت روز کرتے ہیں کیا تصویر فاطمہ روز پڑھتی ہیں کیا کس طرح ان کے معمولات ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا واہ کیا بات ہے مدینے کی تو آپ جتنی بھی مدنی منیا مدنی منع ہیں جوان ہیں آپ جو بھی ہیں آپ سب نیت کریں واقعی نوجوانوں کو تو کام کیا یار آپ کا آپ تو بس نماز تک پڑھتے بھی تو فارغ ہونے کا بس سیدھا موبائل کے پاس بھاگتے ہیں باقی بھاگتے بھی کیا ہے موبائل ویسے جیب میں پڑا ہوا ہے یا سلام پھیرا یا موبائل دے گا یا سلام پھیرا یا موبائل دے گا بھائی کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر لو یار اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر لو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں کچھ اور آدھو وضائب پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سر جھکا کے بیٹھ بھی جائیے ماشاءاللہ اللہ چلے وہاں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اب تھوڑا بیٹھ بھی جائیے یہ میں تمام اسلامی بھائی اسلام بہنوں سے کرتا ہوں اس نماز سے فارغ ہوئے کچھ بیٹھ جائیے نہ سوچئے یار موبائل کدھر ہے یہ کدھر ہے وہ کدھر ہے تصویر پریں اللہ تعالیٰ کی حضور التجا کریں دعا کریں کچھ عرض کریں اس کے بعد اٹھ کر کوئی دیگر کام کریں ان شاء آپ کو مزہ گا چلے اور کون چلائیے نائبہ جاوید اسلام آباد سے بول رہی ہوں مجھے رب کا کلام بہت اچھا لگتا ہے میرے لیے دعا کرے میں نیت کرتی ہوں کہ آئندہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کروں گی اور قرآن پاک کی چلاوٹ بھی کروں گی ان اللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کی نیت پر آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کال چلائیے میں لاہور سے محمد علی نواز بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں پرانے پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے ترتیب مجھے بتائیے کہ میں کس طریقے سے اس کو پڑھنا شروع کروں آپ شروع کر دیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ ترتیب تو یہ کہ دلچسپی تو آپ کو اللہ نے چاہ تو ملی جائے گی اگر صحیح طور پر پڑھیں گے قنزل امان شریف لے لیں سرا تو جنان شاہد ہو سکتا ہے آپ نے لے لی ہو تفسیر قرآن بہتر تو یہی ہے کہ شروع سے پڑھنا شروع ہو جائیں کہ شروع پڑھ لیں اور اگر کوئی آگے پیچھے مسجد پڑھنا ہے تو جو قرآن کریم کی جو ہم صورتیں عموما نماز میں پڑھتے ہیں نا جیسے آخری صورتیں علم تارا کیفہ پڑھتے ہیں لی ای لافی قریش پڑھتے ہیں اور آئی تزی والی صورت پڑھتے ہیں پھر سورہ کوسر آتی ہے پھر سورہ کافرون آتی ہے پھر سورہ نصر آتی ہے ازا جا آ تو یہ آتی ہے اس کے بعد سورہ تبت یدا آتی ہے اس کے بعد سورۂ اخلاص ہے اس کے بعد سورہ فلق ہے اس کے بعد سورہ ناس ہے تو یہ دس صورتیں آخری ہیں تو ایسا کریں گے پہلے دس صورتیں پڑھ لیں اور ان کے ترجمے کو بھی پڑھ لیں ان کی تفسیر کو بھی پڑھیں تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ پھر کیا اس کا مزہ آئے گا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے نا تو یہ آپ جو سورتیں پڑھ رہے ہوں گے یہ اس کے معنی آپ کو بڑے مطلب مزے دے رہے ہوں گے نماز کے اندر لطف بھی آئے گا اسی طرح پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں سوریہ فاتحہ کے بارے میں یہ یاد ہے کہ سوریہ فاتیہ ایک طرح سے دیکھیں نا محمد علما فرماتے پورے قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ ہے اس میں ایسا مضمون موجود ہے حمد بھی ہے دعا بھی ہے مدد بھی ہے توحید بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اس کا بیان ہے قیامت کا بیان ہے پھر اچھے راستے پر چلنے کا بیان ہے برے لوگوں سے کیسے بچا جائے اس کی دعائیں ہیں بہت بہت پیارا انداز ہے اس کا سورہ فاتحہ کا تو یہ پڑھ لیں تو جو جو بعدوں کا نماز کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں سورج دعا پڑھ لیں سور علم نشرح پڑھ لیں سور تقاصر پڑھ لیں اللہ کو مت پڑھ لیں اس طرح بعض بڑی مشہور مشہور صورت جو عموماً نماز میں قرآن امام صاحب ہماری پڑھا کرتے ہیں وہ پڑھ لیجئے تو ان اللہ اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا اور مزید دل لگنا شروع ہو جائے گا اور بڑے خوبصورت مضامین آپ کے سامنے مزید آئیں گے اور وہ چیزیں بار بار آپ سنتے رہیں گے تو ایک لطف و سرو کی کیفیت بنے گی اور پھر اللہ توفیق دے تو نیت یہ کرے گا الحمد کے علیف سے ون ناس کے سین تک پورا قرآن کریم میں پڑھوں گا صحیح اس کے ترجمے کو بھی پڑھوں گا اور ترجمہ کنزول ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کا بھی مطالعہ کروں گا تاکہ میں قرآن درست سمجھنے پڑھنے میں کامیاب ہو سکوں کال چلائیے محرانی سورت جی بارگاؤں میں میرا سوال ہے میرا رب کا سلام بہت اچھا پروگرام ہے اس میں کل ایک نا پل کا فصل ربی کا ون ہر ون ہر کا رب کا مطلب بتایا تھا تو میں نے اپنا میں نے دیکھا کہ میرے اندر خود میں بھی غلطیاں ہیں تو جب سے میں نے نیت کری کہ میں نے میں جو نہ قرآن کی جو مدرسہ بالاغان میں جو ہے شرکت کروں گا اور یہ اپنی غلطیوں کو درست کروں گا انشاءاللہ شاء اللہ آج میں مدرسہ بالاغان میں بیٹھا صرف کیا میرے دیکھنے کی سے جو نہ گا. دیان سنا میں نے. میرے میں بہت غلطی ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو استقامت دے آپ کو احساس ہوا آپ نے اپنی غلطی کا نوٹس لیا یہ بہت خوبصورت بات ہے جتنی بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بہت عمدہ بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا نوٹس لے اپنی غلطیوں کی خود نشاندہی پر وہ ایکسپٹ کرے قبول کرے اور درست کرنے کی طرف بھی چلا جائے دیکھیں ماشاءاللہ یہ درست کرنے کی طرف چلے گئے بہت خوبصورت بات ہے اللہ آپ کو استقامت دے اور ہم قرآن کریم درست پڑھنے والے بن جائیں کول چلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آ, جی محمد عمر تاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں حاجی صاحب میرے رب کا کلام سلسلہ بہت اچھا اس میں میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آ, قرآن پاک رمضان البارک میں بہت صحیح مخارج کے ساتھ تلفظ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں لیکن اب ریاکاری سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں گے رہا کاری سے کیسے بچتے ہیں اللہ سے دعا کریں ریا کسے کہتے ہیں اس کے معنی کو سمجھے کہ کسی کے دل میں عزت بنانے کے لیے اپنے نیک ثابت کرنے کے لیے اور اسے مال بٹورنے کے لیے وغیرہ وغیرہ یہ پوری ریا کی تعریف ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ میں عمل اپنا جو اظہار کر رہا ہوں یا میرا عمل جو ظاہر ہو رہا ہے یہ کہیں اس حکوم میں شامل تو نہیں ہو رہا یا پھر حب جا میں تو میں نہیں جا رہا تو پھر حب جا کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن سامنے ہو جب ایک چیز کی ڈیفینیشن اور تعریف اور اس کے معنی کو ہم جانیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے بچنے کا ہمیں موقع ملے گا اور اللہ سے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ریاکاری سے بچنا ہے عبادت نہیں چھوڑنی ہے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جائے گی ناک نہیں کاٹی جائے گی تو عبادت نہیں چھوڑنی ہے تلاوت نہیں چھوڑنی اللہ تعالی کی بندگی کو نہیں چھوڑنا ریا کو چھوڑنا ہے اور اسے جان چھوڑانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے مطالعہ کریں ریاکاری پوری مقبت المدینہ کی کتاب ہے وہ لے لیجئے نیکی کی دعوت جو امیر سنت کی جو کتاب ہے فیضان سنت کا جو باب ہے اس میں ریاکاری کا بیان ہے اسی مثالیں ریاکاری وغیرہ کے حوالے سے وہاں نوٹ لکھی گئی ہیں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے تو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بچنے کی صورتیں اور مواقع ملتے چلے جائیں گے کل چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نواز اختاری بنیاد پاکستان سے میرے رب کا کلام سلسلہ بارہ چل سل رہا ہے الحمدللہ تمام فیملی پورے شو کے سارا سلسلہ دیکھتے آ رہے ہیں اللہ جلد عمران بھائی کے عمل عمر میں برفے عطا فرمائے سوال یہ تھا عمران بھائی سے کہ دوزخ، قبر، موت آخرت قیامت پولچرا گزرنے کا منظر یہ سارے سلسلے سننے کے باوجود بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہم لوگ اور قرآن مجید کے متعلق مطلب سنا گیا ہے جس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ قرآن مجید قبر میں بھی عذاب کو مل نزدیک نہیں آنے دے گا مردے کے اس کے باوجود بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اور یہ جو عذابات کا تذکرہ سنتے ہیں اس کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات برسوں گزر جاتے ہیں سنتے بھی ہیں لیکن ہمارے تبدیلی نہیں آتی اس کی چند وجوہات بھی ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ بعض اوقات نہیں سنتے اگر توجہ کے ساتھ سنیں تو بھی اثر پڑتا ہے اچھا پھر باقاعدہ نہیں سنتے کہ مسلسل سنتے چلے جائیں یعنی کہ ہم گئے تھوڑی سی گرد جھڑی اس کے بعد جب آتے ہیں تو گرد اس سے زیادہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے ہم جس جگہ رہتے ہیں نا وہ گرد چڑھ رہی ہوتی ہے مٹی چڑھ رہی ہوتی ہے آلودگی چڑھ رہی ہوتی ہے بات سمجھ رہے ہیں برائیوں کی گناوں کی بے عملی کی غفلت کی پھر پھر کبھی جاتے ہیں تو گرد ارے ایک نشیش کے اندر ساری گردیں نہیں اتر جاتی تو ایک توجہ کے ساتھ سننا باقاعدہ سننا اور سنجیدگی اختیار کرنا آپ نے جس معاملے میں سنجیدگی اختیار کی ہوگی آپ نے اس میں فرق دیکھا ہوگا جو سگریٹ چھوڑنے میں سنجیدہ ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے جو کم کھانے میں سنجیدہ ہوتا ہے کم کھانا شروع کر دیتا ہے جو کام کاج کرنے میں باہر جانے میں سنجیدہ ہوتا ہے وہ اپنا کام کر ہی لیتا ہے تو ایک تو سنجید سنجیدگی کی بھی یہاں ضرورت ہے نا سیریسنیس اس کو کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے پھر صحبت کہ صحبت پھر ایسی ہو کہ جہاں پر اس طرح کا ماحول بھی ہمیں ملے باتیں بھی ملے جیسے کہ لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو گھر بیٹھ کر تو کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا کہ میڈیکل کی کتابیں پڑھیں گے تو ڈاکٹر بن جائیں گے اکاؤنٹس کی کتابیں پڑھیں گے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے پورا انسٹیٹیوشن جوائن کیا جاتا ہے پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے تب جا کر وہ چیز اس کے اندر اترتی ہے اور اس کا مائنڈ اس طرف چلا جاتا ہے تو ہم یہ سارے معاملات اگر شریعت آخرت کو بہتری کرنے شریعت پر عمل کرنے کے لیے جب اختیار کریں گے ان تبدیلی آئے گی اور آئیے لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگوں میں تبدیلی آتی ہے ہم آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو تبدیلی آ رہی ہے نا اسی معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے